پچیسویں پارے سورہ زخرف کے یہ پہلے رقو ہے, پہ ہے حجر سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے اس سورہ مبارکہ میں سات رکوع نواسی آیتیں ہیں اور تین ہزار چار سو حروف ہے زخرف کا معنی مولما سازی کرنے کے یا جھوٹے بات کے دینے کے ہیں آگے اللہ تبارک و تعالی اسی لفظ کے وضاحت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایک دوسروں کو دھوکہ دینے والے ہیں یعنی جنات انسانوں کو اور شیطان بھی انسان کو جو دھوکہ دیتا ہے تو ظخر و فل غور وہ جھوٹی بات ان کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں دھوکہ دینے کے غرض سے اور وہ جھوٹی بات ان کو جھوٹا بتا کر نہیں ان کے ذہنوں میں ڈالا جاتا بلکہ وہ جھوٹی بات اور جھوٹھی خواہش کو ان کے سامنے خوبصورت کر کے رکھ دیا جاتا ہے رنان جی ارشادی بلی تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہ یہ حروف مقدعات میں سے ہیں یعنی اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے والکتاب المبین قسم ہے اس کتاب واضح کی والکتاب میں جو واؤ ہے یہ قسم کے لیے ہے اور کتاب واضح اس سے مراد ہے اس قسم کے بعد اللہ تبارک و وطالعہ جب کسی چیز کی قسم کہتے ہیں تو عموماً وہ چیز بعد کے دعوے کی دلیل ہوا کرتی ہے یہاں قرآن کریم کی قسم کہہ کر اس طرف اشارہ فرما دیا گیا ہے کہ قرآن بذات خود اپنے اعجاز کی وجہ سے اپنے حقانیت کی دلیل ہے اور قرآن کو واضح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعض و نصیحت پر مشتمل مضامین آسانی سمجھ میں آ جاتے ہیں لیکن جہاں تک اسے اس احکامات شریعہ کے استمبا اور استخراج کا تعلق ہے وہ بلا شبہ ایک قابل توجہ اور مشکل کام ہے اشتہاد کی پوری صلاحیت کے بغیر انجام نہیں دیا جا سکتا اور اشتہاد یعنی مسائل کے استخراج جن اشخاص کو قرار دیا جاتا ہے وہ وہی ہے کہ جو پوری قرآن مجید کے حق کے آیتوں اور پوری عربی گہمر اور صحیح احادیث کے مجموعے صحابۂ کے کی زندگی پر اس کا نظر ہو گہرا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے عملی زندگی اس کے عمل کے خلاف نہ ہو اس لیے کہ انسان کہے کچھ اور کرے کچھ اس کو استحق کا حق حاصل نہیں اور اگر وہ پوری قرآن مجید پر اس کا گہرا نظر نہیں ہے احادیث پر اس کا گہرا نظر نہیں ہے تو قرآن کی پہلی تفسیر احادیث ہے تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ احادیث سے قطع نظر کر کے قرآن مجید سے اپنی مرضی کے مطابق کوئی مسئلہ ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا کہ قرآن مجید میں جگہ یہ لکھا ہوا ہے تو اپنے خواہش سے اور اپنی مرضی سے پہلے اور اپنے مفہوم نکالنے سے پہلے اللہ کے رسول سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے اس کا کیا مفہوم نکالا اس لیے کہ قرآن مجید کا سب سے بڑے عالم اللہ تبارک وطالع کے رسول اور دوسری بات یہ کہ قرآن مجید تو اپنی وضاحت آپ کرتا ہے این ممکن ہے کہ یہاں آدھا مسئلہ ذکر ہو اور اس مسئلے کی دوسری پوری وضاحت دوسری جگہ موجود ہو تو دوسری جگہ اگر اس کے ذہن میں اور علم میں نہیں ہے تو یہاں سے یہ غلط مسئلہ نکالے گا جیسے کہ قرآن مجید میں بطور مثال کے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشاعت ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ پھر ایک شخص کے ذہن میں اگر یہی جملہ جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید میں ہے کہ لات السلاط نماز کے قریب نہ جاؤ لیکن اگلے جملے میں خود اس کی وضاحت ہے کہ وہ تم اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے متعلق ایک جمہشا فرمایا ہے کہ اس میں لوگوں کا نقصان بھی ہے اور فائدہ بھی اور فائدہ جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں زیادہ خوبصورت بنا کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور دوسری جگہ پر اس کے وضاحت آئی ہے تو اسی طرح چونکہ اللہ کے احکامات کا نزول بتدریج ہوا ہے قرآن مجید کی صورت میں اس لیے ان کو سمجھنے اور پھر فتح دینے تو ضروری ہے کہ وہ اللہ کے سارے احکامات اس کے علم میں یقینی طور پر موجود ہو وہی شخص اشتہاد کا حقدار اور پھر وہ اشتہاد کسی دنیوی لالچ کسی منصب کے لیے اور شہرت کے لیے نہ کرے اور یہ بھی اس سے کوئی امکان نہ ہو کہ وہ اپنے لیے کوئی منصب چاہتا ہے یا خاندان کے لیے کوئی مرتبہ چاہتا ہے کوئی عزت چاہتا ہے جیسے کہ فقہائے کرام امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حمبل رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے جو اشتہادات کیے ان اشتہادات سے انہوں نے اپنے ذات کے لیے اپنے خاندان کے لیے کوئی فوائد حاصل نہیں کیے بلکہ الٹا ان کو پابند اور پس زندان دکیرا کیا. اس شرد بجد ہے پکیلا بے شک ہم نے کیا ہے اور آنند قرآن کو عربی یا عربی زبان میں لا القم تاکہ تم اس کو بآسانی با سمجھ لو عربی تمام زبانوں میں وہ زبان ہے جو اپنی فساحت اور اپنی بلاغت کی وجہ سے انتہائی عروج بھی پہنچ چکی ہے اور کوئی ایسی چیز دنیا کی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں عربی زبان میں جملے موجود نہ ہو اور عربی زبان میں اس کے متعلق کوئی نہ کوئی معلومات موجود نہ ہو کہ وقت کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں مزید وسط کی ضرورت باقی نہیں رہنے دی گئی اور اس کے مقابلے میں جو دوسری زبانیں ہیں ان کو اجم اسی وجہ سے کہا جاتا ہے عجم سے ہیں اور سے ہے اور اوجما عام طور پہ حیبان کو بولا جاتا ہے کہا جاتا ہے اور حیوانات میں سے بات وہ ہے کہ جن کو کچھ جملے تو سکھائے جا سکتے ہیں کہ جس کو وہ بولیں اور دوسروں کو بھی سمجھائے لیکن وہ محدود ہوتے ہیں وہ وسیع نہیں ہوتے بالکل اسی طرح جس طرح کہ کوئی شخص میاں مٹو توتے کو کچھ جملے سکھا دے اور پھر وہ وہ کچھ جملے کہتا ہے لیکن وہ ان جملوں سے آگے اس کو اندھیرے نظر آتا ہے تو اسی طرح عربی زبان کے مقابلے میں جتنے دوسری زبانیں ہیں وہ بڑے محدود ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس ان موجودہ زبانوں کے جملوں اور تراکیب اور حرکات اور سکانات میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہیں اور بالکل اسی طرح جس طرح کہ ہمارے اگر چالیس سال پہلے اردو کو پڑھ लिया جائے تو اس دور کا اردو دان مشکل اس کو پڑھتا ہے اور اس کے معنی کو سمجھ سکتا ہے یہی حال انگریزی کا ہے کہ ایک علاقے کی انگریزی ایک طرح کی ہے اور دوسرے علاقے کی انگریزی دوسری طرح کی ہے امریکہ کی انگریزی ارادہ ہے اور برطانیہ کی انگریزی ارادہ ہے اور برطانیہ की انگریزی, انگریزی کی ہوئی اصل کتابیں انگریزی کا آ جاتا ہے اسی طرح جو ایک ملک اندر کے ہی اندر ایک علاقے کی زبان اور ہے دوسرے علاقے کی زبان اور سب سبوں کو ایک ہی کہا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کیونکہ کہ ہمیشہ کے لیے نازل فرمایا ہے اس کو اللہ نے ایسے زبان میں نازل فرمایا کہ جو زبان اس وقت سے لے کر قید تک کے لیے ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہنے والی ہو اور وہ صرف عربی زبان ہے وہ انفی امل کی تھا اور بشک شک ہی کہ یہ قرآن لط محفوظ میں لدائنا ہمارے پاس البتہ برتر ہے اور بڑا مستحکم ہے اور حکمت ہے اپنا نظر کیا پھیر دیں گے ہم تمہاری طرف سے یہ کتاب موڑ کروم ان ان و مصرفین اس وجہ سے کہ تم حد سے گزرنے والی قوم ہو یعنی کیا ہم اپنے پرانی مجید کی نزول کے سلسلے کو تم پر اس وجہ سے روک دیں گے کہ تم اس کی مخالفت کرتے اور مخالفت میں حدود کو بھی پالان ہو ایسے کوئی بات نہیں اس لیے کہ اللہ کے اس کائنات میں بےشمار ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کتاب حکیم سے استفادہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے لہذا کچھ لوگوں کی مخالفت اور انتہائی سختی کے ساتھ اس کے مخالفت کی وجہ سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات کا ننظر روک دے گا ہرگز نہیں کم ارسلہ من نبی فی الین اور بہت بے ہم نے نبی پہلو میں بمائے عطی من نبی اور نہیں آتا تا ان لوگوں کے پاس کوئی نبی اللہ کانوی استاذ مگر وہ لوگ ہوتے ان کے ساتھ مذاق کرنے والے یعنی پہلے رسولوں کے ساتھ بھی استحضا کیا گیا اور ان کے تعلیمات کو جٹلایا گیا مگر اس کی وجہ سے پیغمبری کا سلسلہ روکا نہیں گیا بلکہ اللہ نے خیر خواہی کے تحت برابر اپنے بندوں کے رہنمائی کے لیے اپنے رسول میں بوس فرمائے أَشَدَّ مِنْ بس ہلاک کر دیا ہم نے ان میں سے ان کو جو زعد زور والے تھے وہ ہے یہ مثال پہلوں کی یعنی عبرت کے لیے ان مکذبین کی تباہی کی مثالیں پیش آ چکی اور پہلے ذکر ہو چکا کہ جو زور اور قوت میں تم سے کہیں زیادہ تھے یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ سے نہ بچ سکے تو تم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاخذے سے بچ سکو گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت اور عظمت اور کمائے تصرف کا ذکر کرتے ہیں چنانچہ یہ شادی بری ہے التح اور اگر آپ ان سے پوچھ لیجیے من خلق اغوا کی کس نے بنائے ہیں آسمان اور زمین کو عزیز العلیم تو کہیں گے کہ بنایا ہے ان کو زبردست خبردار میں الرزی وہ یاغا جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو مہدن بچونے کے طرح ہموار جس پر انسان چلتا ہے وہ جی ہاں اور اس نے رکھ دی ہے تمہارے لیے اس زمین میں صبح داستیں لال نقم تحت دون تاکہ تم راستہ پا یعنی جہاں تک انسان بستے ہیں آپس میں مل سکے ایک دوسروں تک رہ پائے اور پھر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ ان راستوں کو استعمال کریں اور ان پہ آسانی کے ساتھ چلے وہ لذیذ اور اللہ وہ غات ہے جس نے نازل کیا ہے اتارا ہے آسمان سے پانی بے قدر ان ایک قدرے سے تو انشرنا بھی پھر عبار کڑا کیا ہم نے اس پانی کے ذریعے بندرتم مہتا ایک مردہ زمین کو ایسے ہی تمہیں بھی نکالیں گے یعنی جس طرح مردہ زمین کو بذریعہ بارش کے زندہ اور آباد کر دیتا ہے ایسے ہی تمہارے مردہ جسموں میں جان ڈال کر قبروں سے دوبارہ نکال کھڑا کر دے گا وہ اور یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں و لبل اور وہ جس نے بنائے سب چیزوں کے جوڑے منل پھلکے اور اس نے بنا دی ہیں تمہارے لیے کشتیاں ون اور اور چھپائے ماتر وہ جس پر تم سواغ ہوتے ہو یہ دستبو اللہ تاکہ تم چھڑ بیٹھو ان کی پیٹ پرو نام تو تم یاد کرو اپنے کے احسانات کو یہ دستوے تم وہ تقوضر یوں کہو صبح پاک ہے وہ ذات کی جس نے بسمی کر دیا ہے ان کو ہمارے اور ہم نہ ان کو قابو میں لا سکنے والے وہ ان نہ رب نہ ممکل اور بے ہم سبوں کو اپنے رب کی طرف بیٹھ کے جانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز میں آتا ہے کہ یہ دعا پڑھ لینی چاہیے اپنے زبان سے جس وقت بندہ اپنے سواری پر بیٹھ جائے چاہے وہ گاڑی ہو یا گھوڑا ہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اعتراعات نقل کی گئی ہے کہ جب بندہ اپنے سواری کے قریب جائیں اور تیاری کریں اس میں بیٹھنے کے لیے تو سب سے پہلے جب اس میں ہاتھ رکھیں تو کہیں جس سبحان اللہ پھر جب اس پر بیٹھنا شروع کر دیں تو کہیں جی الحمد اور پھر جب اس پر بیٹھ جائیں اگر وہ گوڑا ہے یا اس میں بیٹھ جائیں اگر وہ گاڑی ہے تو پھر کہیں اللہ اکبر سبحا وما سخار لہو مکر و الى ربنا خلیبون یعنی یہ دعا پڑھ لینی چاہیے کہ اس سفر سے آخرت کا سفر یاد آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احساس ہے کہ پھر یہ دعا پڑھ لو کہ تمام تعریفیں اور بات ہے وہ ذات کہ جس نے اس کو ہمارے قابو میں کر دیا اور ہم نہ تھے اس کو قابو میں کر سکنے والے اگر وہ ہمارے قابو میں نہ لاتے اور ان نا ربنالم کلیبول اور بے شک ہم نے اپنے رب ہی کی طرف تیر کے جانا ہے تو گویا اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس شکریہ کو اپنے ذہن میں تازہ کر دے اور اس سوری کو اپنا کمال قرار نہ دے بلکہ اللہ کا کمال قرار دے وہ جادو لہو میں اور ٹھہرا ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے جز ان کے حصے کفنا اللہ کا بیٹا ہے افنا اللہ کی بیٹی ہے جسے کہ بعض لوگوں نے حضرت صحیح سلام کو اللہ کا بیٹا کہا اللہ کا جز طرح دیا اور بعض لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا بعض لوگوں نے نیک جنات کے ساتھ اللہ کے رشتے اور ناتے جوڑے جیسے پہلے ہو گزرا ہے انسان الانسان کفور مبین بشک انسان بہت بڑا نا شکرا ہے آخر ان الحمد للہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذ مما يخلق بنات وأسفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للمرحمن مثلا ظل وجهه مسردا وهو كظيم. سے پارے سورہ ظخروف کے یہ دوسری رقو ہے اور یہ رکو آیت نمبر سولہ سے لے کر چبیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے گزشتہ رکو کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہاری سہولت اور آسانی ترہ ترہ کے لیے طرح طرح کے چیزیں پیدا کی جن میں سے بعض پر تم بیٹھ کر سواریاں کرتے ہو اور اپنے منزل مقصود تک اپنے خواہش کے کی حصول کے لیے بآسانی با پہنچ جاتے ہو تو میرے اس نعمت اور کرم کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی میرے اس دی ہوئی نعمت کو استعمال کرو تم میرا شکر ادا کرو اس یقین کے ساتھ کہ تم نے میرے طرف ہی لوٹ کے آنا ہے لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک کو تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی اپنے ان بندوں سے ایک شکوا بھی کیا کہ اس رحیم اور کریم ذات کے حکموں سے ہٹ کر پھر بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کے مخلوق میں سے بازوں کو اللہ کے رشتہ دار قرار دینا شروع کر لیتے ہو اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذرا زجر کے ساتھ اور توبیخ کے ساتھ اور شدت کے ساتھ ان کی اسرائی اور رویے کو مسترد فرماتا ہے کہ اس قسم کے ناقص خیالات ہے تمہارے کہ تم نے اللہ کے لیے بھی قرار دے دی اپنے خیال کے مطابق اور وہ بھی وہ کہ جو ہر لحاظ سے معاشرے میں اس درجی کا نہیں ہے کہ جو سب سے بالا ہو ہر لحاظ سے بلکہ اللہ کے لیے بھی کمزور اولاد تم نے قرار دینا شروع کر دی جن کو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو چنانچہ خیر بہت اللہ ہے امتخاضہ کیا اس اللہ نے رکھ لیے ہیں ان میں سے جو اس نے پیدا کی ہے دن بیٹیاں وہ بالبنین اور اس نے تمہیں منتخب کر لیا ہے بیٹوں کے لیے یعنی چاہیے تھا کہ اللہ کے نعمتوں کو پہچان کر شکر ادا کریں اور یہ شریر ناشکری پھر اترائے اور اس کے جانب میں گستاخیاں کرنے لگے اس سے بڑی گستاخی اور ناشکری کیا ہوگی کہ اس کے لیے اولاد تجویز کی جائے اور وہ بھی بندوں میں سے اور وہ بھی بیٹیاں اول تو اولاد باپ کے وجود کا ایک جز ہوتا ہے تو خداوند بند قدوس کے لیے اولاد تجویز کرنے کے یہ مانے ہوئے کہ وہ اجزا سے مرکب ہے اور مرکب کا حادث ہونا یعنی فنا ہونا ضروری ہے دوسری والد اور ولد میں مجانست ہونی چاہیے یعنی دونوں ایک جنس ہو تو ولد یا والد کے حق میں اگر یہ مجانست نہیں ہے تو یہ پھر عیب ہے اور یہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی کے اولاد تجویز کرتے ہیں اللہ اور ان میں باہمی کوئی اعلیٰ مشترک نہیں ہے کہ یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے وہ بھی مثال ہے اور یہ مثال والے ہیں وہ جسم سے پاک ہے اور یہ احسام والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے یہ کیسے سوچ کر لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جبکہ اپنے حالت یہ ہے کہ وہ ایزاب ہو اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری ملے بما ماں اس کا بدل رحمان مسئلہ جو بیان کے لیے جو بیان کرتے ہیں یہ رحمان کے لیے مثالیں مسودن تو ہو جاتی ہے تمہارے منہ سے اب اور وہ دل ہی دل میں گٹ رہا ہوتا ہے یعنی جو اولاد اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہو وہ ان کے ظام میں ایسے عبدار اور حقیق ہے کہ اگر خود انہیں اس کے ملنے کی خوشخبری سنائی جائے تو ہمارے رانجم اور غصے کے ان کے تیور بدل جاتے ہیں اور دل ہی دل میں یہ غصے کو دبا رہے ہوتے ہیں اس کی پوری وضاحت سورہ صافات کے آخری رقو میں گزر چکی ہے اور یہ وضاحت بھی کہ اپنے ہاں بچیوں کے پیدائش پر ناگواری کا اظہار کرنا یہ مشکل کا رویہ ہے لہٰذا اولاد چاہے بچہ ہو یا بچی اللہ کی طرف سے اس کو نعمت سمجھ کر خوش دلی کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے نہ کہ اس پر ناگواری اور ناپسندیدگی کا اظہار کرنا چاہیے اللہ کا احساس ہے ابامئی یونا شاہ و ایسا شخص کی جو پرورش پاتا ہے زیور میں وہ فل خصوصی مبین اور وہ بعض اور مباحثے میں بھی بڑے وضاحت کے ساتھ اپنے موقف کو پیش نہ کر سکے وجار المل ایک اور انہوں نے ڈرایا ہے فرشتوں کو خم عباد الرحمن وہ جو اللہ کے بندے ہیں عورت ہے شہید الخل کیا یہ موجود تھے ان کی پیدائش کے دوران میں کہ بھائی اللہ نے ان کو عورتیں پیدا کیا ستوخت و اب لکھ رکھیں گے ان کے گواہین وہ اور ان سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں چند چیزوں کی بڑی وضاحت فرمائی ہے کہ عورتیں اپنی شطرتی تخلیقی جو ان کے صلاحیتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بنائی ہے کہ مرد کے مقابلے میں وہ اپنے اظہار مافظ ضمیر کو زیادہ وضاحت کے ساتھ اپنے موقف کے طور پہ ہر جگہ پر ہر کسی کے سامنے ہر موقع پر پیش نہیں کر سکتی اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے کسی کو اپنے لیے اولاد ہی منتخب کرنا تھا تو پھر مردوں کو منتخب کر لیتا جو تنہائی میں اندھیرے میں اور روشنی میں دھوپ میں مشکلوں میں ہر جگہ ہر طرح کی تکلیفوں کو برداشت کر بھی سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم کے اندر ایسے قوت رکھی ہے اور ایسے اسپرٹ رکھا ہے اور ایسے صلاحیت اور ایسے اعداد کار رکھا ہے کہ وہ ہر مشکل کو سیکھ دیتے ہیں خواتین کے مقابلے میں تو پھر اللہ کو چاہیے تھا کہ مردوں میں سے کسی کو اپنے بیٹا منتخب کر لیتا ہوں لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے کسی کو اپنے لیے بیٹا منتخب نہیں کیا تو پھر فرشت خواتین میں سے اللہ تبارک و تعالی نے کیوں کر اپنے لیے بیٹیاں منتخب کر کرنی ہوں گی اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد ہے وقالو اور وہ لوگ کہتے ہیں لو شاہ اور رحمانوں میں اگر رحمان چاہتا تو ہم نہ پوچھتے ان کو یہ ایک دلیل ہے جو اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرنے والے اپنے نافرمانیوں کے جواز اور استحسان کے طور پہ بطور دلیل کی پیش کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کو اپنے سوا دوسری چیزوں کو پرستش کرنے سے روک دیتا اور ہمیں اپنے حکموں کے خلاف ورزی کرنے نہیں دیتا اور ہمیں روک دیتا بولیے یہ کام پسند ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کام کے کرنے کی اجازت دی ہے حالانکہ دو چیزیں ہیں ایک ہے اجازت دینا اور ایک ہے صلاحیت دینا صلاحیت اللہ نے دی ہے بطور امتحان کے کہ یہ اللہ کی ان دی ہوئی صلاحیتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں یا ٹھیک جہاں تک اجازت کا تعلق ہے تو بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنے نازل کردہ کرام میں بار بار یہ اعلان فرماتا ہے کہ بھئی میرے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی بندگی کی جائے یا جس سے مدد اور استعانت طلب کی جائے اور نہ میرے اس کائنات میں میرا کوئی شراکت ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں مالا من علم ان کو اس بارے میں کوئی علم نہیں انہم اللہ یہ لوگ نہیں چل رہے مگر محض خیالات کے پیچھے محض توہومات کے پیچھے ام آتے ہم کتاب امن قبل ہی کیا ہم نے دے دیے ہے ان کو کوئی کتاب اس سے پہلے فهم بھی مستم سے کون بس یہ لوگ اس کو مضبوطی سے تامے ہوئے بلقارو بلکہ وہ بلک لوگ بلک کہتے ہیں اننا وجت نہ آبا نہ بلکہ ہم نے پایا ہے اپنے آبا و اجداد کو اعلیٰ ان ایک راہ پر وہ ان اعلیٰ آثار ہی مختون اور بے شک ہم انہیں کے نقش قدم پر راہ پائے ہوئے ہیں جن جو کچھ ہمارے بڑے کر گئے ہیں ہم تو اسی سے ایک ذرہ بھی دائیں بائیں حرکت نہیں کریں گے وہ غزا علی کماسل کے فیخری اور ایسے ہی ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بھی دستی میں منظیر کسی بنانے والے کو اللہ قالمترفوہ مگر یہ کہ نہ کہا ہو وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہ امنا و جگنا انا اعلی بے شک ہم نے پایا ہے اپنے آبا اجداد کو ایک طریقے پر وہ امنا اعلیٰ آثار مختوم اور بے شک ہم انہی کے نقش قدم کے پیروی کریں گے اعلیٰ وقت کے پیغمبروں نے کہا اولو یہ تو کم اگرچہ میں لے کے آؤں تمہارے پاس زیادہ راحب مما اس سے تم, جس پر تم نے پایا ہے اپنے تو وقت کے پیغمبر نے جب ان کے سامنے یہ بات رکھی تو قال انہوں نے جواب میں کہا ان سے تم بھی کا فرون بے شک ہم اس کا جس کے ذریعے تمہیں بیچا گیا ہے اس کو نہیں مانتے اس کا انکار کرتے یعنی کچھ بھی ہو ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے فن تخم نہ پھر ہم نے ان سے بدل لیا فنزو بس کیے کہ فقانہ آ کے کیسا ہوا انجام جٹرانے والوں کا الحمد للہ او باللہ من اوم شیبین رحی ابر نیبر پچیس میں پارے سورہ زخرف کے یہ تیسرے رقو ہے اور یہ رقو آئے نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر چیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے گزشتہ رکو کے آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا تھا کہ مشرقی نے عورت کے پاس اپنے شرک پر سوائے اپنے باپ دادوں کے رسوم کی کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ ظاہر ہے کہ واضح عقلی اور نقلی دلائل کی موجودگی میں ماز اپنے باپ دادوں کی تقلید پر اصرار کرنا اور انہیں کے نقش قدم پہ چلتے رہنے کے عزم کا اظہار کرنا حق اور انصاف سے بہت دور کی بات ہے اب اس رکو کے آیاتوں میں اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ اگر اپنے اباؤ اور اجداد ہی کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ اللہۃ وال کے راستے پر کیوں نہیں چلنا چاہتے جو تمہارے اشرف ترین جد اعلیٰ ہے اور جن کے ساتھ نذبی وابستگی کو تم خود اپنے لیے سرمایہ فخر سمجھتے ہو وہ نہ صرف توحید کے تھے اور اپنے اولاد کو بھی اس کی وسیعت کر گئے بلکہ خود ان کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ کھلی ہوئے عقلی اور نقلی دلائل کی موجودگی میں محض باپ دادوں کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے جب وہ دنیا میں مبہوس ہوئے تو ان کی ساری قوم اپنے آبا اجداد کے اتباع میں شرک میں مبتلا تھی لیکن انہوں نے اپنے آبا اجداد کے انبی تکلیف کے بجائے دلائل واضحہ کا اتباع کرتے ہوئے اپنے قوم سے بیزاری کا اظہار فرمایا اور کہا امنی ام, ام مما تابدون کہ جن چیزوں کی عبادت تم کرتے ہو ان سے میں بڑی ذمہ ہوں اس سے یہ بات بھی بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بد عملی یا بدعقیدگی یا گروہ یا جماعت کے درمیان رہتا ہو اور خاموش رہنے کی صورتیں صورتوں میں یہ اندیشہ ہے کہ اس کو بھی اگر اس گروہ کا ہم خیال سمجھا جائے گا تو محض عقید اور عمل کا درست درس لینا درست کر لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس گروہ کے عقائد اور عمل سے اپنے برات کا اظہار بھی ضروری ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ اپنے عقائد اور امان کو مشرقی سے عملہ ارادہ کر دیا بلکہ زبان سے بھی ان سے برملا اظہار براد کر دیا اللہ تبارک وطالعہ کا ارشاد ہے انقال ابراہیم العبی ہی اور جب کہا ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام نے اپنے والد سے وہ ہی اور اپنے قوم سے کہ بھائی ان بڑا اما تابدون بے, ام بے شک میں الگ ہوں ان سے جن کو تم پوچھتے ہونی سوائے اس ذات کی, کی جس نے مجھے پیدا کیا یعنی میں اس سے برات پیدا نہیں کرتا ہوں سیاح دین سو وہی مجھے رہنمائی فراہم کرے گا معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ سلاد سلام کے زمانے میں جو آپ کی قوم تھی ان لوگوں میں بھی اللہ کا تصور تھا لیکن ان لوگوں نے اللہ کے لیے کچھ معاونین اپنے خیالات اور تصورات کے مطابق مقرر کیے تھے کہ بھائی ان معاونین کے قرب کو حاصل کر لیا جائے تو اللہ واحد کا قرب حاصل ہو جائے گا اور یہ معاونین چھوٹے چھوٹے ان کے سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں گے اور ان معاونین میں کشت بت تھے جو اس وقت کے ہر شخص نے اپنے گھر کے اندر رکھے تھے اور ان معاونین میں ان لوگوں کے نظریے کے مطابق ایک جو تھا وہ نمرود تھا اور کہ اس کی قرب کو جو شخص زیادہ حاصل کرتا اس کو سب سے زیادہ نہیں بخت تصور کیا جاتا تھا بالکل اسی طرح جس طرح کے بعض ایسے فرق کہ جو ایسے زندہ اماموں کے قائل ہے جس کہ بعض فرتے ہیں معذرت کے ساتھ اسماعیلیہ وغیرہ کہ وہ اپنے امام کے اطاعت ہی کو اللہ کی اطاعت سمجھتے ہیں اور امام کے دیکھنے کے ہی وہ بیت اللہ کا دیکھنا سمجھتے ہیں اور باقی امان جو ہے وہ ان کی جیسی بھی ہو تو اللہ تو اسی طرح دوسرے لوگ جو شرک کرنے والے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ اپنے ان شر کے عقائد کو اللہ کے قرب کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں حالانکہ اللہ کے قرب کے حصول کے لیے جو ذرائع ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بتا دیے وہ نماز ہے روزہ ہے حج ہے اچھے کام کرتے رہنا ہے برے کاموں سے دور رہنا ہے صل رحمی کرنا ہے سچ بولنا ہے جھوٹ سے بچنا ہے ظلم سے بچنا ہے اور ظالموں کی مدد سے بچنا ہے مظلوم کا مدد کرنا ہے خیرخواہی کرنا ہے یہ وہ اعمال ہے کہ جو بندے کو اللہ کا مقرب بنا دیتا ہے ماز اشخاص کسی کو اللہ تبارک و تعالی کا مقرب نہیں بنا سکتا انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بڑی بارات کا اعلان کرتا ہوں ان سے جن کے تم بندگی کرتے ہو وجہ کلی متن اور یہی بات پیچھے چھوڑ گیا وہ آ کے بھی اپنے اولاد میں لا اللہ جون تاکہ وہ بھی روزو رہے بل ها اب اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے کوئی نہیں بلکہ میں نے فائدہ دیا ان لوگوں کو وہ آبا اور ان کے آبا و اجداد کو حسا جاحق یہاں تک کہ ان کے پاس حق پہنچا وہ رسول مدین اور رسول کھور کر سنا دینے والا حق ہوں اور جب پہنچ جا ان کے پاس حق کہ یہ تو جادو ہے کافرون اور بے شک ہم اس کو نہیں مانیں گے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. یعنی قرآن کو جادو بتلانے لگے اور دیگمبر کے بعد ماننے سے انکار کر دیا اور کیوں نہیں اترا یہ قرآن کسی بڑے مرد پر ان دونوں بستی میں سے ان دونوں بستی میں سے جو شخص زیادہ مشہور ہو اس پر یہ قرآن کیوں نہیں اترا ان آیاتوں میں اللہ تبارک و بتانا مشکین عرب کے ایک اعتراض کا جواب دیتا ہے جو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پہ کی کیا کرتے تھے کہ شروع شروع میں تو وہ لوگ یہ بات ماننے کے تیار ہی نہ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی رسول انسان ہو سکتا ہے جنانچہ ان کا یہ اعتراض قرآن کریم نے جا بجا کر فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رسول کیسے مان لیں جب وہ عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے ہیں لیکن جب متعدد آیا تو قرآن کی ذریعے یہ واضح کر دیا گیا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کی خصوصیت نہیں ہے کہ آپ انسان ہیں بلکہ دنیا میں جس قدر ہم آئے ہیں وہ سب کے سب انسان ہی تھے اور بشر تھے تو اب انہوں نے اپنا پہنترا بدلا اپنے رائے کو انہوں نے تبدیل کر دیا اور یہ اعتراض کہ اگر کسی انسان ہی کو نبوت سونکنی تھی تو حضور مالی اعتبار سے کوئی بڑے صاحب حیثیت نہیں ہے یہ منصب حضور کے بجے مکہ اور طائب کے دولت مند اور صاحب جا اور منصب انسان کو کیوں نہیں دیا گیا روایت میں ہے کہ اس سلسلے میں انہوں نے مکہ مکرمہ سے وزید بن مغیر اور بن ربیہ اور طائب نے سے اوروہ بن سقفی اور بن مسعود صقفی اور خب بن امر و یا کنانا بن اب نام کی کی کہ نام بطور دلیل پیش کیے کہ بھائی یہ مشہور لوگ ہیں پلوان لوگ ہیں ان میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالی پیغمبر بنا لیتا مشتقین کے اس اعتراض کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے دو جوابات دیے پہلے جواب تو ان آیاتوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے اور دوسرا جواب اگلی آیات میں دیا گیا ہے جس کی انشاءاللہ وضاحت وہیں پہ آئے گی اور یہ جو پہلے جواب اللہ نے دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہیں اس معاملے میں دخل دینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کا منصب کس کو دے رہا ہے اور کس کو نہیں دے رہا نبوت کی تقسیم تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کو نبی بنانے سے پہلے تم سے رائے دی جائے یہ کام کل کے تن اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے اور وہی اپنے عظیم مصلحتوں کے مطابق اسے انجام دیتا ہے تمہارا وجود اور عقل و شعور اس عظیم کام کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ تقسیم و نبوت کا کام تمہارے سے کر دیا جائے اور نبوت کی تقسیم تو بہت اونچی درجے کی چیز ہے تمہارے حیثیت وجود اور, وجود اور شعور تو اس کی بھی متحمل نہیں کہ خود تمہاری معیشت اور سامان معیشت کی تقسیم کا کام تمہارے سپر کیا جا سکے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ایسا کیا گیا تو تم ایک دن بھی نظام عالم کو نہ چلا سکو اور سارا نظام درہم برہم ہو کے رہ جائے گا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا زندگی میں تمہاری روزی کی تقسیم بھی تمہاری ذمہ نہیں رکھی بلکہ تقسیم معیشت کا کام اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے دست قدرت میں رکھا ہے جب یہ ادنا درجے کا کام جس کا تعلق صرف تو رہا ہے تمہاری دنیوی زندگی کے ساتھ ہے تمہارے حوالے نہیں کیا جا سکتا تو نبوت کے تقسیم جیسا عظیم کام جس کا تعلق صرف انسانوں کی دنیوی زندگی ہی کے ساتھ اور معاملات کے ساتھ نہیں بلکہ آخرت کے نہ ختم ہونے والی زندگی بھی اس پر موقف ہے اس عظیم کام کو اسے تمہارے حوالے کر دیا جائے اللہ تبارک و کا وطا ہے احم س رحمت ربك رحمت اور کیا وہ بانٹتے ہیں تیرے رب کے رحمت کو یعنی نبوت اور رسالت کے مناسب کی تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے حساب سے ان کے ہاتھ میں بھی رہیں نہن وسم نہ معیشت ہوں فی الحال دنیا ہم نے بان دی ہے ان میں ان کی معیشت کو ان کی دنیاوی زندگی میں کہ بھئی یہ ان کے دنیا کی دنیاوی زندگی کے سارے نظام کو ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا کہ کس کو کتنا دینا ہے اور کس کو کتنا نہیں دینا ہے اور افسانہ ابا بہ فوق آباز دراجات اور بلند کر دیے ہم نے درجوں میں بعضوں کو بعضوں کے اوپر لز ہم سخیا تھا کہ ڈراتے ایک دوسرے کو اپنا خدمت گان اور رحمت و رب کا خیروں میں مایا جمع اور تیر رب کے رحمت بہتر ہے ان چیزوں سے جو کچھ وہ لوگ اپنے لیے جمع کر رہے تو اللہ تبارک و نے ان کی دنیوی زندگی کے معاشی سسٹم کو ایسا بنایا کہ اس میں ایک انسان دوسرے کا محتاج رہتا ہے تاکہ دنیا کائنات کے نظام چلتا رہے یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اپنی دنیا کے نظامی معیشت کو ٹھیک کر سکے اور انسان کے ساتھ اس کو آگے بڑھا سکیں کہ آخرت کے معاملات کو کس طرح سے ٹھیک طریقے سے آگے بڑھا سکیں گے اگر اگر اس معاملے کو ان کی ضوابط پہ چھوڑ دیا جائے وقم واحد اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ہو جائیں گے ایک دین پر لج النا جمع یقفرد الرحمان تو ہم دے دیتے ان لوگوں کو جو ممکن ہے رحمان سے ان کے گھروں کے واسطے چت منفی چاندی کے وہی ہا اور وہ سیڑھی جن پہ وہ وہروم چڑھتے ہیں وہ لبیوتم ابو ابن وسورا یا تکیون اور ان کے گھروں کے واسطے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیاں لگائے لگائے بیٹھتے ہیں وہ اور سونیچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جس چیز کو سب سے زیادہ عقل مندی کی نشانی سمجھتے ہیں اور وہ ہے دنیا کا مال و متا تو اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں انسانوں کی کمزوریوں کا علم ہے جس کی وجہ سے ہم نے دنیا کے خوشحالی کے اسباب کو کسی ایک شخص اور قوم میں جمع نہیں کیا ورنہ اس دنیا کے اسباب کا ہمارے نظروں میں تو کوئی مرتبہ اور مقام نہیں اگر ہم چاہیں تو کسی ایک منکر کو اور یا جو دیگر اللہ کے منکر ہیں ایک طرح کے رائے رکھنے والے ہیں ان کو اتنا دے دے یہ دنیا کہ ان کے گھروں کے چت چاندی کے بن جائیں اور ان کے بیٹھنے کی کرسیاں اور سارے صوفے سونے کے بنا دیے جائیں اور دروازے چاندی کے بنا دیے جائیں تو اس سے اللہ کے خدائی میں ان کا اپنمن ہونا ظاہر نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ تو اللہ کا دینا ہے اور ان چیزوں کی کثرت کے ساتھ جمع کرنے سے بندہ اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا اس لیے وہ ان کلزادہ مطلح حیات دنیا اور بے یہ سب چیزیں ہمارے ہاں دنیا بھی زندگی کے بڑکنے کا سامان ہے وہ آخرت عمدے مستقم اور آخرت کی زندگی تیر کے یہاں مستقیم کے لیے ہے ان کے لیے کہ جنہوں نے دنیا میں رہ کر اپنے آخرت کے لیے کچھ کیا ہو دنیا میں رہ کر دنیا کے اسباب انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب نہیں بنا سکتے وما اموال حکم ولا اولاد حکم تقررہ کہ تمہارا مال تمہارا خاندان اور تمہارا اولاد یہ وہ چیزیں نہیں ہے کہ ان کی کثرت تمہیں اللہ کا مقرب بنا دے جب تک ان نعمتوں کو اللہ کے مرضی کی مرضی کے مطابق استعمال میں نہ جائے یہ مال اللہ کا مقرب تب بنا سکتی ہے جب اس مال کو اس عطا کرنے والے کے مرضی کی مرضی کے مطابق استعمال میں لایا جائے اولاد انسان کے لیے آخرت میں اللہ کے عرب کا ذریعہ بن سکتے ہیں جب وہ اولاد کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق چلائیں اور اس راستے پہ کامزل کر دیں کہ جو راستہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب قرب کی طرف لے جائے نفس اولاد کا ہونا اور نفس مال کا ہونا یہ انسان کے لیے اس کے اللہ کے ہاں مقرب ہونے کی نشانی نہیں ہے اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ تم ہمارے پیارے رسول وسلم کے رسالت سے اس وجہ سے انکار کرتے ہو کہ یہ مواقع طور پہ ان لوگوں سے کم ہے لہذا اللہ جس کو اپنا قرب کرتا ہے اس کے دنیوی حیثیت کو دیکھ کر نہیں بلکہ اللہ اپنے رحمت سے اپنے کرم سے اور اپنے علم سے ہر ایک کے بارے میں جان رہا ہوتا ہے کہ کون اللہ کے مقرب بننے کا مستحق ہے اور کون نہیں وہ آخر دوانا. امی الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ آیت نمبر چھتیس سے لے کر آیت نمبر چینتالیس تک کی آیتوں پہ مشتمل ہے اللہ تبارک و وطالعہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و وطالعہ کی یاد سے جان بوجھ کر پہلے تہیذ کیا کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہو جاتا ہے اور وہ شیطان اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر رکھتا ہے اور اللہ کے یاد سے غافل کرنے والے اعمال اس کے سامنے خوبصورت کر کے رکھ دیے جاتے ہیں دنیا میں بھی یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر میں بھی اس کے ساتھ ہوگا یہاں تک کہ دنیا میں یہ جو اللہ کا منکر رہا ہے اس سے میں پوچھ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے پارا سورہ زخرف آیت نمبر ذکر اور جو کوئی آنکھیں چرائے رحمان کی یاد سے نقی لہو شیطان ہم اس پر مقرر کر دیتے ہیں ایک شیطان کو فہو لہو کریم پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے یعنی ساتھ ہی ہمیشہ رہنے والا جو اس کو اللہ کے راہ سے روکتا رہتا ہے اور نافرمانی پر اس کو ابارتا رہتا ہے وہ انہوں اور بے شک وہ یسون البتہ روکتے ہیں ان کو یعنی سبھی سیدھے راستے سے وہ یہ صبون اور وہ لوگ سمجھتے ہیں اللہ محتدون یہ کہ وہ راہیاب ہے یعنی اللہ کے یہاں سے غفلت کے احمال کر کے بھی وہ لوگ بے فکر ہو ہوتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہی راستے کے احمد ہیں حتیٰ ہے نا یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے ہمارے پاس کالا پھر کہیں گے یا بہین کا بود اللہ مشرق عئی نے پھر اس وقت انسان افسوس کہے گا کہ ہے افسوس میرے لیے کہ ہو میرے اور تیرے درمیان فرق جس طرح کے فرق ہے مشرق اور مغرب کا سب سب کیا ہی برا ساتھی ہے اور ہر تمہیں فائدہ نہیں دے گا آج کے دن اس ظلم تم تم ظالم ٹھہر چکے آزاد مشترکون اور یہ کہ تم لوگ عذاب میں اب مشترک رہو گئے یعنی اللہ کے ہاں پہنچ کر پھر یہ کھول کے بھولے گا اور اپنے ساتھی سے جو اس کے دل میں وسع سے ڈالا کرتا تھا شیطان سے برات کا اظہار اور اعلان کرے گا لیکن اس وقت کا حضرت اور غصہ اس کو کچھ فائدہ نہیں دے سکے گا تسمع انتم یا آپ سنائے گا بہروں کوتحدل آو اونیا یا آپ سمجھائے گا اندوں کو امن کان نفید ولاد مودین اور وہ کہ جو لوگ شریح گمراہیوں میں بٹک رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ یہ لوگ گویا اندھے ہیں گویا بیرے ہیں فعین صاحب سو اگر ہم آپ کو لے جائیں فعنہ منتقم تو ہم کو ان سے بدلا لینا ہے ہم نے ہر حال میں ان سے انتقام لینا ہے اور آن نوری النا کا یا ہم آپ کو دکھا دیں اللہ واد نہ جو ہم نے ان سے وعدہ ہے رکھا ہے مختلف بے شک یہ سب کچھ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہمارا بس جلتا ہے جس پہ ہم قادر ہے سو مضبوطی سے تام اس کو جو آپ کے طرف وہی کیا گیا ہے ان نگا آداب شوا کے مستقیم بے شک دو ہی سے راستے پہ ہے یعنی اندو کو رائے حق دکھلا دینا بہروں کو حق کا آواز سنا دینا اور جو شریر غلطی اور گمراہی میں پڑھ کر بٹک رہے ہوں ان کو تاریخی سے نکال کر سچائی کے ساتھ سرک پر چلا دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے ہاں اللہ تبارک مطالعہ کے اختیار میں ہے کہ وہ جو چاہے آپ کی آواز میں تاثیر پیدا کرے بہرحال آپ اس غم میں نہ رہیے کہ یہ سب لوگ حق کو کیوں قبول نہیں کرتے اور کیوں وہ اپنا انجاب خراب کر رہے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے کی سپورٹ کیجیے وہی ان کے اعمال کا سزا دے گا اگر آپ کی وفات کے بعد دی تب اور آپ کو دکلا کر دی تب بہار صورت اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہمارے قابو سے نکل بھاگ نہیں سکتے وَإنَّهُ وَلِقَوْمِكَ اور بے شک یہ قرآن خیر خانہ نصیحت ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کے قوم کے لیے بھی وصوفت اسعن اور آگے تم سے اس کے متعلق سول کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہر خاص اور عام کے لیے ہے اور ہر ایک کے لیے فضل اور شرف کا سبب ہے اس سے بڑی عزت اور خوش نصیبی کیا ہوگی کہ اللہ کا کلام اور ساری دنیا کی نجات اور فلاح کا عبری دستور العمل ان کے زبان میں اترا یعنی آپ کے اور اس کے اولین مخاطبین وہ اسی زمانے اور اسی علاقے کے لوگ قرار پائے اگر عقل ہو تو یہ لوگ اس نعمت عظمہ کی قدر کریں اور قرآن جو ان سب کے لیے بیش بہا نصیحت نامہ ہے اس کے ہدایت پر چل کر سب سے پہلے دنیا اور اخروی سعادتوں کے مستحق قرار پائے تو اللہ فرماتا ہے اس کے ایک تفسیر مفسری نے یہ بھی بیان کی ہے کہ ذکر اللہ کا کہ بے شک یہ قرآن تو آپ لوگوں کے لیے خیر ہی خیر ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا لو یہ آپ لوگوں کے زبان ہمیں ہیں آپ لوگوں کے سامنے اترا ہے اور آپ لوگوں کے قوم اور قبیلے کے ایک شخصیت میں اترا ہے اور آپ لوگوں کی بستی میں اترا ہے اس سے بڑی آپ لوگوں کے لیے خیر کی اسباق کیا ہو سکتے ہیں بس المن الامن قبل کا میرے روس لینا اور پوچھ دیکھ جو رسول بیچے ہم نے آپ سے پہلے من دون کیا ہم نے رکھے ہیں رحمان کی سیوا اور معبود یو ودون کی جن کی بندگی کی جاتی ہو یعنی اپ کا راستہ وہی ہے جو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا کہ شرک کے تعلیم کسی نبی نے نہیں دی نہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی دین میں اس بات کو جائز رکھا کہ اس کے سوا کسی کی بندگی کی جائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اوزو بِللٰہی مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِيمِ رحمان 25 سے پارسر ظخف کی یہ پانچو رکو ہے یہ رکو آیت نمبر چینتالیس سے لے کر آیت نمبر ستاون تک کی آیتوں پر مشتمل ہے گزشتہ رقو کے آخری آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ آپ کو جو پیغام دیا گیا ہے یہ بالکل وہی پیغام ہے کہ جو پیغام ہم آپ سے پہلے انسانوں کے رہنمائی کے لیے مقبوض کرنے والے رسولوں اور پیغمبروں کو دیتے چلے آ رہے ہیں اور ان تمام پیغاموں میں جو چیز قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ سارے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کے ساتھ اپنا تعلق دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیواؤں سے اپنے تعلقات کو ختم کر دیں, چھوڑ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کائنات میں اللہ سے بڑھ کر ان انسانوں کا کوئی خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا نہ اولاد نہ مردین نہ خاندان نہ کنبے کے دیگر افراد اور نہ اس انسان کا نفس بھی کہ انسان کا یہ نفس انسان کو بعض مرتبہ خطاکاروں پہ ابارتا ہے اور ان خطہ کاریوں کا انجام کبھی دنیا میں بھی رسوائی کی صورتوں میں سامنے آتا ہے اس طرح کہ انسان کا خواہش ایک چور کو چوری پہ آمادہ کرتا ہے اور جب اس چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑ جاتا ہے تو اس کا وہ عمل اس کے لیے رسوائی کا باعث بنتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جتنے احکامات ان انسانوں کو دی ہے وہ خیرخواہی کی بنیاد پہ دی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے یہ اللہ کی ان خواہانہ بندو نصیحتوں پہ چل کر اپنے آخرت کو ہر طرح کے خطرات سے محفوظ کرنے حضرت مصالح علیہ و سلام کا واقعہ اس رکو کی ابتدائی آیاتوں میں بطور مثال کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے حضرت مثال علیہ و سلام کا واقعہ پچھلی کئی جگہوں پہ تفصیل کے ساتھ ہو گزرا ہے خاص کر کے سورہ آرام میں یہاں پر اس واقعات کے دوبارہ تذکرے سے مقصد من صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پر آپ کے مالدار نہ ہونے سے جو شبہ کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ فرعون اور اس کی قوم نے یہی شبہ حضرت مصع صلاحت علم کی نبوت پر کیا تھا فرعون کا کہنا یہ تھا کہ میں ملک مصر کا مالک ہوں اور میرے محلات کے نیچے نہری بہتی ہے اس لیے میں موسل صلاحت سے افضل ہوں پھر میرے مقابلے میں انہیں نبوت کیوں کر مل سکتی ہے لیکن جس طرح اس کا یہ شبہ اس کے کچھ کام نہ سکا اور وہ اپنے قوم سمیت بحر قرض میں فرق ہوا اسی طرح کفار مکہ کا یہ اعتراض بھی جا ہے کہ انہیں دنیا اور آخرت کے اور ان کا یہ اعتراض ان کو دنیا اور آخرت کے وبال سے بچا نہیں سکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے. وَلَقَدْ أرسلنا موسیٰ اور یقینا ہم نے بیجتا موسیٰ علیہ السلام کو بے اپنے طرف سے نشانیاں فرعون فرعون فرمایا ان نے رسول رب العالمین کے بے شک میں رسول ہوں پر ورتے جا رَسُولُ رَبِّ کی جانب سے پھر ان کے پاس بےآیاتنہ ہمارے طرف سے نشانیاں تب ان پر ہنسنے لگے اور یہ ہنسنا ان معجزات کا مذاق اڑانا تھا ریمن تین اور ہم نے نہیں دکھائی ان کو نشانیاں اللہ اکبر من استحا مگر یہ کہ وہ پہلے والے سے بڑی ہوتی تھی یعنی ایک سے بڑھ کر ایک نشانی اپنے قدرت کا اور مساح صلاحت وسلام کی صداقت کا ہم نے ان لوگوں کو دکھائی وہ احز نہ ہوں بالآم اور ہم نے پکڑا ان کو تک تکلیفوں میں تاکہ وہ لوگ باز آ جائیں تاکہ وہ لوگ باز آ جائیں جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ آراف کے رقو نمبر میں شادی بارہ ہے کہ فارث اللہ علیہ کہ ہم نے ان کی زندگیوں میں ان پر طوفان بھیجے ولجراد اور ٹیڑھیوں کا عذاب بھیجا ولکملا اور ان کے ساری چیزوں میں ہم نے جھوئی پیدا کر دی وفادآ اور منڈکی بھیجی و اور خون آیا المفصلات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں اور حرتم صاحب صلاح وسلام کے نبوت کے واضح اور کلے پیدر کے نشانیاں تھیں کہ وہ لوگ ڈر جائیں اور اپنے ان پسندیدہ حرکتوں سے پاس آ جائے وقالو ان لوگوں نے کہا یا ایوہ الساخر اے جادو گر ساخر ان کے محاورات میں عالم کو کہتے تھے کیونکہ بڑا علم ان کی نزی کی یہی صحر تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے بطور استہذا کی نام لینا بھی جوارہ نہیں کیا اور کہا یا ایوہ الساخر ادھو لنا ربک آپ پکاریے ہمارے واسطے اپنے رب کو بما آہدہ اندک جیسا سکلا رکھا ہے اس نے تجھ کو ان نال محتون بے ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے فلما کشفنا پھر جب ہم نے اٹھا لی ان پر سے تکلیف کو سن تبھی وہ وعدے ڈالتے تھے حضرت مصعل صلاح وسلام کے زمانے میں مختلف اوقات میں مختلف صورتوں میں جب ان پہ عذاب آتی تھی تو وہ لوگ حضرت مصعل سلاۃ وسلام کے پاس آتے اور کہتے تھے کہ یہ ساحر یا اے مسا آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے وہ جو اس نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ہم پر سے اس مصیبت کو ہٹا دے اور اگر ہم پر سے یہ مصیبت ہٹ گئی تو ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی چھوڑ دیں گے لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ موس علیہ صلاح والسلام کے دعا کی برکت سے ان پر سے اس مصیبت کو ہٹا دیتا اعزاہ خون تب وہ اپنے ان وادوں کو توڑ ڈالتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو زمانے کے حالات کی وجہ سے ایسے ہوتا رہتا ہے کبھی طوفانوں کا آنا کبھی چڑیوں کا آنا کبھی بیماریوں کا پھیلنا یہ تو حرکت زمانہ کی وجہ سے ہوتا رہتا ہے مختلف زمانوں میں ایسا ہوا ہے اس سے پہلے بھی لہٰذا ہمارے ساتھ ہوا گردشی زمانہ کا سبق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان امتحانات کو وہ اللہ کی طرف سے امتحانات نہیں سمجھتے تھے بلکہ گردش زمانہ، گردش زمانہ قرار دے کر وہ خود کو اس سے بے فکر کر تھے ورنہ فراؤن اسی قومی ہی اور اعلان کیا فرعون نے اپنے قوم میں کہا یا قوم سے مصر کیا میرے دست میں نہیں ہے میرے ہاتھ میں نہیں انہار اور یہ نہر تجری من تحتی جو میرے محل کے نیچے چڑھ رہی ہے افلاۃسل کیا تم انہیں بھیگ نہیں رہے ہو بتا دیغمبر قدرت مصالح سلاۃ وسلام کے پاس کچھ ظاہری اسباب نہیں تھے جس قدر فرعون کے پاس تھے اور پھر ان آسباب کے استعمال میں غلط کا اشکار ہوا کہ شاید میرے پاس بے انتہائی اشتہارات ہے اور مزید اس نے کہا ام آنا خیرم من حاضر بالا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے وہ مہین جس کا کچھ عزت نہیں بلا یقاد اور وہ جو صاف بات بھی نہیں کر سکتا حضرت مصعل سلاۃ والسلام کے زبان میں جوڑی سی لکنت تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ٹھیک طریقے سے بھول بھی نہیں سکتا وہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں فلولہ ان کے علیہ ان کے اوپر کنگن من بن سونے کا اور جگہ ماحول او ملائی کا تو مخترین یا کیوں نہیں اترے ان کے ساتھ فرشتے فربان کر کہتے ہیں کہ وہ خود جواہرات کے کنگن پہنا کرتا تھا اور اچھے قسم کے کپڑے پہنا کرتا تھا اور ہر وقت ایک فوج دفر موج اس کے آگے اور پیچھے ہاتھ بندی کر لیتی تھی تو مطلب یہ تھا کہ ہم جس کو عزت دیتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں کنگن ہوتے ہیں اس کے آگے فوج دفر موج ہوتی ہے کیا خدا کسی کو اپنا نائب بنا کر بھیجے تو اس کے ہاتھ میں سونے کی کنگن اور جلوس میں فرشتوں کی فوج بھی نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے سستہ خف و قوم ہو بس اس نے اپنے قوم کو اپنی پھیشے لگا دیا قوم کو بیقوف بنایا فعقا ہو بس قوم اسی کے کہنے کے چل پڑی ان نہ ہم قانو کو من فاسقین بے شک وہ قوم ہی نا فرمانی کا ارتقاب کرنے والی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا آصف ہونا پس جب اس نے ہمیں غصہ دلایا تو انتقمنا تقم ہم نے ان سے بدلا لیا فعر خا پھر ہم نے ان سبوں کو غور کر دیا فضا اللہ ہم پھر ٹال ہم نے ان کو گئے گزرے وہ مسل اور ہم نے ان کو ایک مثال بنا کر کے رکھ دیا پچھلے لوگوں کے لیے کہ پیچھے آنے والے نسلوں نسلیں ان کے غرقابی سے سبق حاصل کریں اور ان کے اس غرقابی کو اور اس سارے منظر کو ہم نے پیچھے جانے والوں کے لیے ایک مثال بنا کر کے رکھ دیا یہ جو اللہ کے نا کرتا ہے تو وہ اپنے وجود کو اللہ کے اس کائنات میں اپنی مرضی سے برقرار نہیں رکھ سکتا چھے جائے کہ وہ اپنی اس وجود کو برقرار رکھنے کے بلند باند دعوی کیوں نہ کر بیٹے ہو جیسا کہ فرعون و آخر دعوانا انحمد اللہ رب العالمین اوز باللہ کی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم <يَصِدُون> بارے سورہ سورقف کے یہ چھتا رکوع ہے رکو آیت نمبر ستاون سے لے کر آیت نمبر انہتر تک کے, پر مشتمل, ہے آیت نمبر 80 تک کے پر مشتمل ہے ان آیاتوں کے پس منظر اور شان نزول کے بارے میں تین قسم کے روایات مفسرین نے نقل کی ہے جیسے کہ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر قرطبی میں اس کی وضاحت کی گئی ہے چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قریش کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا یا ما شروع قریش لا خیر فی اخدن یعباد من دون اللہ یعنی اے قریش کے لوگوں اللہ کے سوا جس کسی کی کے عبادت کی جاتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے اس پر مشرقین نے کہا کہ نصارہ حضرت سلاۃ وسلام کی عبادت کرتے ہیں لیکن آپ خود مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے اور اس کے نبی تھے اور حضرت اسادل خیر ہی خیر تھے ان کے اس اعتراض کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیا تھے نظر فرمائی دوسرے روایت میں ہے کہ قرآن مجید کے جب وہ آیاتی نہ دل ہوئی جن میں اللہ تبارک وطالعہ کا ارشاد ہے کہ ان کم اللہ حسب جہنم کہ بے شک تم اور وہ جن کے تم پوجا کرتے ہو وہ سارے کے سارے جہنم کے ایندھن ہوں گے تو اس پر عبدالی نے جو اس وقت کافر تھے یہ کہا کہ اس کا آیت کا تو میرے پاس بہترین جواب موجود ہے وروسی کہ نصارہ صارا حضرت مسیح علیہ السلام کے عبادت کرتے ہیں اور یہود حضرت عزر علیہ السلام کی تو کیا یہ دونوں بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے یہ بات سن کر قریش کے مشرکین بہت خوش ہوئے اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک انہم مبعظون بے شک لوگ جن کے بارے میں بنائی کا فیصلہ پہلے سے ہمارے طرف سے ہو چکا وہ اس سے دور رہیں گے اور تیسرے رحص میں ہے کہ ایک مرتبہ مشکین مکہ نے یہ ناپسندیدہ خیال ظاہر کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں ان کی مرضی یہ ہے کہ جس طرح نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کو پوچھتے ہیں اسی طرح ہم بھی ان کی عبادت کیا کریں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات ان ہے بہما اور جب زور ببنو بیان کر لائے وہ مریم مسلم مریم کے بیٹے کی مثال ایزاً تب آپ کے قوم ان کی اس مثال سے چلانے لگی خوشی کے مارے بکالو اور ان لوگوں نے کہا لہٰذا تو نہ کیا ہمارے معبود بہتر ہے ام ہو یا وہ ماں کو ربو بولے کا یہ مثال وہ نہیں لائے آپ کے سامنے مگر جھگڑا ڈالنے کے غرض ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اسی بات کو بیان کریں گے کہ جن کی بھی اللہ کے سوائے عبادت کی جاتی ہے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اس طرح سے یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے مقابلے میں آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و وطالع فرماتے ہیں بل ہم قوم الخم بلکہ یہ قوم ہی ہے جہاں تک ہر حرت عیسا الصلاۃ وسلام کا تعلق ہے عبد وہ نہیں تھے مگر ایک بندہ ان عام نہ آدے ہی جس پر ہم نے احسان کیا وہ جاننا ہو مسل اسرائیل اور ہم نے کیا تو ان کو ایک مثال بنی اسرائیل کے لیے عیسائی صلاحت و سلام بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال تھے وہ بنی اسرائیل جو اللہ تبارک و وطالی کے آخرت کی دوبارہ پیدا کرنے کے معاملے میں شکوک اور شبہات کے شکار ہو چکے تھے اللہ تبارک و وطالعہ نے حضرت مسیح عیسیٰ کو بغیر والد کے پیدا کر کے پدر واضح کر دیا کہ اللہ کسی ظاہری سبب کے محتاج نہیں ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی ظاہری سبب کے حضرت علیہ سلام کو پیدا کیا ہے وہی اللہ قیامت کے دن بغیر کسی ظاہری سبب کے سارے مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ کے پیدا کرنے پر کیوں کر قادر نہیں ہو سکتا لَجَعَلْنَا مِنكُم اور اگر ہم چاہیں تو نکانے تم میں سے فرشت کہ رہے وہ زمین میں تمہاری جگہ وَإنَّهُ عِلْمٌ <لِّصَاع> اور بے شک وہ قیامت کی نشانی ہے قیامت کی نشانی کس طرح ہے حضرت اعزاد صلاحت و سلام اس کے بارے میں مفسرین نے دو وضاحتیں کی ہے جیسے کہ سورہ مادہ اور سورہ آل عمران اور سورہ کاف میں اس کے طرف اشارہ کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیصع صلاحت وسلام قیامت کے قریب دوبارہ نازل ہوں گے اور وہ دجال کے ساتھ جنگ کریں گے اور دجال حضرت عیصل علیہ و سلام کے ہاتھوں واصل جہنم ہوگا تو حضرت علیہ السلام قیامت کے قریب ترین ہونے کی نشانی ہے کہ قیامت کے قریب ان کو دوبارہ نازل کر دیا جائے گا جس کہ صحیح احادیث میں آتا ہے بکثرت یہ مسائل موجود ہیں اور دوسرا تفسیر اس کی مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ جس طرح قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بغیر ظاہری اسباب کے لوگوں کو پیدا کرے گا محض اپنے امر کن سے پیدا کرے گا تو اس معاملے میں تمہیں شکوک اور شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ ہم نے اپنے اسی حکم کن سے حضرت اصار صلاحت وسلام بطور مثال کے اور نمونہ کے تمہارے زندگی میں ہی مبوس کر دیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ و سلام قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے لیکن اب علیہ صلاحت سلام کا قیامت کے قریب دوبارہ آنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی منافی نہیں ہے اس لیے کہ آپ کوئی نئے پیغمبر نہیں ہے بلکہ آپ پہلے پیغمبر ہیں جن کو قیامت کے قریب تک کے لیے اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا اور جب آپ قیامت کے قریب دوبارہ نازل ہوں گے تو آپ کوئی نیا شریعت اور نیا دین لے کے نہیں آئیں گے کہ جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت منسوخ ہو جائے اور اس کو معطل کر دیا جائے بلکہ آپ جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ہی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کریں گے اور آپ اسی کی دعوت اور اسی کی تبدیل لوگوں میں کریں گے اور جو لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے اور وہ اور جھوٹے لوگوں کو پیغمبر مانتے ہیں تو وہ اس لیے کہ وہ ان جھوٹے لوگوں کے تعلیمات کو خر سے آخر سمجھتے ہیں اور ان کے تعلیمات حضور نبی کریم صدم کے تعلیمات کے مخالف ہوتے ہیں جبکہ حضرت سال علیہ وسلام کے تعلیمات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے مختلف نہیں بلکہ وہ حضور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہی کی طرف لوگوں کو راغب کریں گے اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے فلاں تم ترا سو اس بارے میں آپ شک نہ کریں وہ تب اور میرا کہنا مانیے خاص وسرا تو مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے ولا یسن کمر اور نہ روک دے تم کو شیتان ان نحو لقم ادبین بے شک وہ تمہارا شریح دشمن ہے وَلَمَّا جَاءَ إِسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور جب آیتِ عیسیٰ علیہ السلام واضحی نشانی لے کر قالا جیتکم بالخکمتِ وَلِئُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِي کہ میں لے کے آیا ہوں تمہارے پاس وہ دانائی کے باتیں لیکن میں واضح کر دوں تم پر وہ باتیں جن کے بارے میں تم آپس میں اختلافات کے شکار ہو فَتَّقُ اللَّهَ وَأَطِعُونَ بس اللہ سے ڈرو اور میرا جہاں تک ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے حضرت سلاۃ وسلام کے پوجا کرنا شروع کر دیا ہے تو حضرت یسلام کے اپنے تعلیمات یہ تھے کہ ان اللہ رگبی و رب کم اللہ وہی ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے سو اسی کی بندگی کرو سلا تم مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے یہ تعلیم کی حضرت مسیح سلاۃ وسلام کی دیکھ لو اسے صفائی سے اللہ تبارک و تعالی واحد کی ربوبیت اور معبودیت کو وہ بیان فرماتے ہیں اور اسی توحید اور اطاعت رسول کو سرات مستقیم قرار دیا ہے سخت رف الف پھر پھوٹ پڑ گئی جماعتوں میں ان کے آپس میں فوائد الزین ظلم و من ازاب یومن علیم سو بربادی ہے ان لوگوں کی ان میں سے جو بے انصاف ہے دردناک دن, دن کے آزاد کے یعنی اختلافات میں پڑ گئے یہود ان کے منکر ہوئے اور نصارا ہوئے پھر نسارا آگے چل کر کئی حصے بن گئے کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بتلاتے ہیں کوئی ان کو تین خداوں میں ایک کہتا ہے کہ تصنیف کا عقیدہ ہے کوئی کچھ اور کہتے ہیں حضرت مسیح کے اصل تعلیم پر ایک بھی نہیں چلتے حلی انضرون کیا یہ لوگ انتظار کرتے ہیں قیامت کے انتظم بہت یہ کہ وہ آن کڑی ہو ان پر اچانک وہ حملہ شوروم اور ان کو اس بات کی خبر بھی نہ ہو ایسے ایسے کلے بیانات اور واضح ہدایت کے باوجود بھی جو لوگ نہیں مانتے آخر وہ کس چیز کی منتظر ہے ان کے احوال کو دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ بس قیامت کے ایک دم ان کے سر پر آکڑا ہونا جب ہو جائے گا تب وہ لوگ مانیں گے حالانکہ اس وقت کا ماننا کچھ کام ان کو فائدہ نہیں دے گا اور اس دن الم بے شمار دوست اس دن ایک دوسروں کے دشمن بن جائیں گے اس دن دوست سے دوست بھاگے گا اس کے سبب سے کہیں میں نہ پکڑا جاؤں دنیا کی سب دوستی اور محبتیں منقطع ہو جائے گی آدمی پشتائے گا کہ فلاں شریف آدمی سے دوستی کیوں کی تھی جو اس کے اکسانے سے آج کا افطار مصیبت مجھے ہونا پڑا اس وقت بڑا گرم جوش محبت تھی اور اب حالت یہ ہے کہ صورت دیکھنے سے بےزار ہو جائے گا البتہ جن کی محبت اور دوستی اللہ کے لیے تھی اور اللہ کے خوف مبنی تھی وہی ان کو اگلی جہاں بھی کام آئے گا اور عبد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عباد لا خوفن علیکم اليوم ولا انتم تخزنون پچیس پارے سورہ زخرف کے یہ ساتھ اور آخری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر اٹسس لے کر تا اختتام سورت آیت نمبر نوے تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے گزشتہ رکو کے آخر میں اللہ تبارک وطالعہ نے ان لوگوں کے انجام کا تذکرہ فرمایا تھا قیامت کے تناظر میں کہ جن لوگوں کی دوستیاں دنیا زندگی میں اللہ کے نا فرمانے کی بنیاد پہ قائم تھی اور قائم رہی اور اسی پر وہ دنیا سے چلے گئے اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ دوست آپس میں ایک دوسروں کے دشمن بن جائیں گے اس لیے کہ دنیا میں دوستیاں کسی چیز کی بنیاد پہ ہوتی ہے اور دنیا میں جس جن چیزوں کی بنیاد پر ان کی دوستیاں قائم تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانیوں کا احتکاب تھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نفسہ نفسی کے میدان میں میرے بندے کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ اپنے دنیوی زندگی میں کیے ہوئے اعمال پر کوئی پچھتاوا چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا عبادی اے میرے بندوں علیکم الوما آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ولا انتم تخزنون اور نہ تم کچھ غم کرو اب کن لوگوں سے کہا جائے گا آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے وہ آیاتنا ہمارے باتوں پر وکان و مسلمین اور وہ جنہوں نے دنیا وی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم برداری اختیار کی ان سے کہا جائے گا خود خد ال چلے جو جنت میں ازواجکم اور تمہاری عورتیں تہبرون عزت کے ساتھ وہاں پہنچ کریں گے ان کے پاس بسحاف من ذہب سونے کے و اکوابن اور آبخورے وفی حا ماں ما انفس ہو اور اس میں ہوگا وہ جو کچھ ان کا جی چاہے گا و تلز العن اور جس کو دیکھ کر ان کے آنکھوں کو آرام آئے گا یعنی ایسے ملازم ہوں گے نوجوان بڑے خوبصورت جن کے بارے میں سرحمان میں آتا ہے کہ وہ ایسے خوبصورت ہوں گے صدا جوان رہنے والے وہ سونے کے آب خورے اور سونے کے بڑے بڑے ریکاریوں میں ان کے لیے کانے اور پینے کی چیزیں لیے ہر وقت ان کے سامنے موجود ہوں گے اور ان کو دیکھ کر ان کے آنکھوں کو ٹنڈک پہنچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور تم اس جنت میں صدا رہو گے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِشْتُ مُوْخَا اور یہی یہی ہے وہ جنت جس کی مراز تم نے پائی ہے بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اس کے بدلے جو تم نے اعمال کی تھی یعنی تمہارے والد آدم کی مراز واپس تمہیں مل گئی اور تمہارے اعمال کے سبب سے اور اللہ کے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہمیشہ کے خوشحالی کی زندگی سے بہرمن فرما دیكوں تمہارے لیے ہے اس جنت میں فاكن میرے کثرت کے ساتھ مینہ تاکلن انہی میں سے كافی ہو یعنی چن چن کر انجرنی بے شك وہ لوگ جو مجرم ہے فی آزاد جہنم خاردون وہ جہنم کے عذاب میں سدا رہیں گے نہ ہلكا ہوگا ان پر سے وہ آزاد وہی مبلسون اور وہ اس میں اپنے آس ٹوٹے پڑے رہیں گے یعنی عذاب نہ کسی وقت ملتوی ہوگا نہ ہلکا ان کے اوپر سے کیا جائے گا دو زخی امید ہو جائیں گے کہ اب یہاں سے نکلنے کا کوئی سبھیل باقی نہیں رہا اللہ ہے وما ثلم نہ اور ہم نے ان کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں کیم کانو الظالمون لیکن تے وہی بے انصافی کرنے والے یعنی ہم نے دنیا میں بلائی برائی کے سب پہلو سمجھا دیے تھے اور پیغمبروں کو بیش کر حجت تمام کر دی تھی کوئی معقول عذر کے عذر ان کے لیے باقی نہیں چھوڑا تھا اس پر بھی وہ نہ مانے اور اپنی جتوں سے باز نہ آئے ایسوں کو سزا دی جائے تو یہ کون سا ظلم ہے اور اس کو کون ظلم کہے گا ونا ادو یا مالک اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک ربک کہ ہم, ہم پر فیصلہ کر چکا ہے اور وہ کہے گا تن نقمہ قسم تم کو یہاں ہمیشہ رہنا ہے مالک یہ فرشتے کا نام ہے جو دو زخ کا داروغہ ہے دو زخی اس کو پکاریں گے کہ ہم نہ مرتے ہیں نہ چھوٹتے ہیں اپنے رب سے کہیے کہ ایک دفعہ عذاب دے کر ہمارا کام ہی تمام کر دے گویا نجات سے مایوس ہو کر موت کی تمنا کریں گے لیکن اس چلانے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ وہ مالک فرشتہ ان سے کہے گا کہ اب جہنم تمہارا ٹکانا ہے لقد بالحق یقینا ہم لے کے آئے تھے تمہارے پاس سچا دینکر کم بل کاری ہون لیکن تم میں سے اکثریت وہ تھے جو حق کو پسند کر نہیں کرتے تھے ام و کیا انہوں نے ترائی ہے ایک بات مبرمون تو ہم نے بھی ایک بات ترائی ہے کفار عرب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں طرح طرح کے منصوبے کاٹتے تھے اور تدبیری کرتے تھے مگر اللہ تبارک وطالعہ کی خوفی تدبیر ان کے سب منصوبوں پر پانی پھیر دیتی حضرت محدثی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کفار نے مل کر مشورہ کیا کہ تمہارے تغافر سے اس نبی کی بات بڑی آئندہ جو اس دین میں آئے اس کے رشتے دار اس کو مار مار کر الٹا پھیرے اور جو اجنبی شخص شہر میں آئے اس کو پہلے سنا دو کہ اس شخص کے پاس نہ بیٹھے یہ بات انہوں نے ٹہرائی اپس میں مشورہ کر کے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ ٹہرایا ان کو زلیل اور رسوا کرنا اور اپنے دین اور پیغمبر کو حروض دینا آخر اللہ تبارک و تعالی کے یہ ٹہری ہوئی بات کامیابی سے ہم کنار ہوگی تو اللہ اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ایک بات تم نے تھان رکھی تھی اور ایک ارادہ میں نے کر لیا تھا میں اپنے ارادوں میں کامیاب رہا ہم یہ سب کیا وہ خیال رکھتے ہیں ان کی ہم نہیں سن رہے ان کی بھیدوں کو اور ان کے مشوروں کو بلا کیوں نہ, نہ اور ہمارے بھیجے ہوئے لدئی ان کے پاس ایک لکھتے رہتے ہیں یعنی ان کے دلوں کی دید ہم جانتے ہیں ان کی خفیہ مشور ہم سنتے ہیں اور حکومت کے انتظامی ضبط کے موافق ہمارے فرشتے کے رامن ان کے سب امان اور افان لکھے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قل کہہ دیجئے ان کا رحمان ولدن اگر ہو رحمان کے لیے کوئی اولاد فانا او فانا اولدین تو میں سب سے پہلے اس کی بندگی کرنے والا ہوں انہیں اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اللہ کے لیے بیٹیاں اور بیٹیاں تجویز کیے جائیں آپ کہہ دیجئے جی کہ اگر بفرض محال اللہ کے اولاد ہو تو پہلا شخص میں ہوں جو اس کے اولاد کے پرست کریں کیونکہ میں دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں اور جس کو جس قدر تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا اسی نسبت سے اس کے اولاد کے ساتھ بھی ہونا چاہیے پھر جب میں باوجود اول العابدین ہونے کے کسی ہستی کو اس کے اولاد نہیں مانتا تو تم کون سے اللہ کا حق ماننے والے ہو جو اس کے فرض اولاد کے حقوق کو پہچانو گے اللہ تبارک وطانا کے اشاد ہے سبان پاک پاگزاد ہے وہ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا رب العرش اما یصفون وہ صاحب عرش ان باتوں سے بالا ہے جو کچھ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں صدر ہوم تسوڑ چھوڑ دیجیے ان کو یہ خو کہ وہ اپنی مستی میں مگن رہے وہ یہ اور کھیل کے رہے یلاقو یو محمل یہاں تک کہ ملے اپنے اس دن سے یو ادوم جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے وہول لب اور اللہ وہ ذات ہے سمائے اراحن کہ آسمان میں بھی اسی کی بندگی ہے وہ فل عب اور زمین میں بھی اسی کی بندگی بہول حکیم العلیم اور وہی ایک متوالہ سب سے خبردار ہے وہ تبار اور با بڑی بابرکت ہے وہ ذات لہو ملک و سماوات اول کہ جس کے لیے ہے راج آسمانوں اور زمین میں وماں بینا اور جو ان کو درمیان ہے وہ ان علم علم اور اسی کے پاس ہے خبر قیامت کی وہ الہ ترجاؤن اور اسی کے تختم سبوں کو لوٹایا جائے گا یعنی قیامت کب آئے گی؟ اس کا علم صرف اسی مالک قدس اور قادر مطلق اللہ کے پاس ہے کہ جس نے اس قیامت کو برپا کرنا ہے. ولا یملک اللہ اور اختیار نہیں رکھتے وہ یہ من مندونی ہی جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا سفارش کرنے کے اللہ منشاہد بالحق سوائے اس کی جس نے گواہی دی حق کی وہ ہمیالم اور ان کو خبر تھی یعنی اتنے سفارش کر سکتے ہیں کہ جس نے ان کے علم کے موافق کلمہ اسلام کہا اس کی گواہی دیں بغیر کلمہ اسلام کسی کے حق میں ایک حرف سفارش نہیں کہہ سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشان اور اگر آپ ان سے پوچھ لیجئے من خلقہم کہ ان کو کس نے بنایا اللَّهِ تو وہ ضرور بھول اٹھیں گے کہ اللہ ہی نے تو آپ کہہ دیجیے پھر وہ لوگ کہاں اڑتے پھرے جا رہے ہیں یعنی جب اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے تو پھر اس ایک اللہ کی بندگی کرتے ہوئے وہ اس میں آر کیوں محسوس کرتے ہیں وقیلی ہی یا رب قسم ہے رسول کے اس کہنے کے کہ اے میرے رب انہا قوم اللہ کہ یہ لوگ ہیں کہ یہ یقین نہیں لاتے ہیں یعنی نبی کا یہ کہنا بھی اللہ کو معلوم ہے اور اس کے اس مخلصانہ التجا اور درد بھری آواز کی اللہ قسم کہتا ہے کہ وہ اس کے ضرور مدد کرے گا اور اپنے رحمت سے اس کو غالب اور منصور ضرور کرے گا فسفح سو آپ ان سے منہ پھیر لیجیے وکل اور کہیے سلام سلام یعنی وہ سلام یہ وہ سلام نہیں ہے جو آپس میں مسلمان ایک دوسروں سے ملتے ہوئے کہتے ہیں بلکہ یہ سلام میں مقاطہ ہے کہ بھئی میرا اب آپ لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میں, تو میں نے تو جو کچھ سمجھانا تھا اخلاص کے ساتھ حالات کے پرواہ کیے بغیر اور تم لوگوں کے رویے کو پیش نظر رکھے بغیر میں نے حق اور سچ بات کو بغیر کسی کمی اور زیادتی کے بغیر کسی اپنے طرف سے کسی ملاوٹ کے اور بغیر کسی خوف کے میں نے وہ تم تک پہنچا دی اب میرے طرف سے تم پہ سلام اللہ فرماتے فصوف اب انقریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا یعنی کار ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کس کے کون غلطی میں پڑا ہوا تھا چنانچہ کچھ تو دنیا ہی میں لگ گیا اور پورے تکمیل آخرت میں اور پوری تکمیل اس خبر کے آخرت میں ہونے والی ہے یہاں پہ سورہ زخرف اپنے اختتام کو پہنچا وہ آخر الحمدللہ سبب العمین